یہ تیمویہ اور وہابیہ کی حماقت ہے یعنی ابن تیمیہ کے ماننے والے وہابیہ کی حماقت ہے کہ وہ مہد پکارنے کو شرک سمجھتے ہیں بغیر استقلال کے عقیدے کے اسی وجہ سے نواب وحید الزمان جو وہ کا ہندوستان کا چودھری و تھا نا اس کی کتاب حدیت المادی کے اندر صفحہ تیس پر لکھا ہے صفہ نمبر اکیس پر لکھا ہے آ, انیس پر صفحہ انیس پر لکھا ہے قاضی شوقانی کا حوالہ دے کر وہ لکھ رہا ہے ان در الامام امام النواز جا شرک القبرہ اعتقاد النف وزور الغیر اللہ اداکانہ بریقے الاستقلال ہے راکانہ بے تریکل آگے جو کچھ اس نے کہا اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ پھر اس کی حماقت ہے کیونکہ اصل جو مابحل امتیاز ہے وہ یہی استقلال کا نظریہ ہے آدم احتیاج بے پرواہی بے نیازی یہ خالق کی شان ہے نا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 دعائ شرعی اب دعائیں شرعی کیا ہے اس نے تو تقسیم کر دی کہ دعا دو قسم دعائیں شرعی اور دعائیں لغوی لغوی بھی جائز ہے ہر حال میں مخلوق کو پکار سکتے ہو بمانہ ندا ہے وہ اور جو دعائیں شرعی ہے وہ عبادت ہے نماز کی طرح وہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور سے جائز نہیں ہے اس کی وضاحت کرتا ہوں میں دعائیں شرعی کی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 سمجھ نہیں آئی بھائی آپ میرے پاس یہ لفظ دعا دعا کے مادے کے اندر آپ لکھ رہے ہیں کہ دعوت ہوں اضا سالتا ہوں از تغلتا ہوں ربا کام ادا اللہ او ات کم اسلح تم اسقین بَلْ ہو تَدْعُونَ یہ ساریاں آیات طیبات نقل دو فرما رہے ہیں پھر آگے بھی اور یہ نقل کر کے آپ فرماتے ہیں تم بھی ہن نقم لم تفلہ ع ودر خوف ودر شہدا ویدا مسل انسان ربه إليه وإذا انسان عبر دعا رب منیبن الہ ویزا مسل انسان الله الرح لا جمبی ولا ملاق ولاء عبر صبر ودرسبور کثیر یہ مثالیں ہیں دعائیں شرعی کی کیا مطلب دعائیں شرعی یہ ہے کہ کسی سے مدد مانگنا اس کو مستقل سمجھ کر سبحان سمجھ آل نہیں آل آ, رہا. سبحان سبحان آ رہا کہ ہمارے اڑے وقت اور مشکل میں کام آئے گا مستقل استقلال کی یہ شرط ہے کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ استقلال کی شرط نہ ہو ہر حال میں کسی سے مدد مانگنا ش... پھر تو سابط لادم آ جائے گا کہ یہ بندوں کے ایک دوسرے سے مدد مانگنا شرک اور یہ باطل ہے اس کو تو وہ بھی, بھی نہیں مان سمجھ نہیں ایک دوسرے سے مدد مانگنا یہ ارے وقت میں نہیں مانگتے کیا ہاں جب کسی کو منتہا اور آخری سمجھ کر پکارو گے مدد کے لیے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 مصیبت میں دکھ میں پریشانی کو دور کرنے کے لیے استغاثے کا پکارنا دعا استغاثا اس کو کہتے ہیں لیکن اس کو آخری سمجھ کر کہ نہ اس کے بعد کسی کو سمجھے فریاد راستہ نہ اس کے ساتھ کسی کو سمجھے اگر پہلے سمجھتا ہے تو محل وسیلہ سمجھے تو ایسی دعائیں استغاثہ یہ دعا عبادت ہوتی ہے جو شرک ہے نماز کی. نماز کی طرح شرک ہے عبادت ہے سمجھ نہیں آ رہی تو اس کیونکہ اس کے اندر وہی نظریہ آ گیا وہی عقیدہ آ گیا کون سا مستقل جاننے والا بے پرواہ بے نیاز کیونکہ آخری ذات تو اللہ کی ہے ہم علیہ مسلم اولیا کو وسیلے کے لیے پکارا جانا اور بات ہے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 قسم اس کی اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آلہ اسباب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اسباب اور مخلوق کے کسی کے کام نہیں آتا سبحان اللہ یہ بات ذہن میں رکھیں کیوں اس اگر وہ وسائت اور اسباب کو ہٹا دینا تو حدیث پاک میں آتا ہے سب کا انداز جل جائے گا سمجھ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اس ذات کی مہربانی ہے کہ کہنا ایسے ہے نا اخرا قصبہ تو وجہ اس کی ذات کے تجلیات انوار فرمایا جہاں تک اس ذات پاک کی تجلی مخلوق تک پڑے گی مخلوق ساری ختم ہو جائے گی جل جائے گی اس کا مطلب ہے اللہ تعالی نے اپنے فیل کو اسباب میں چھپا رکھا ہے اسی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے دنیا کا اور دنیا چل رہا رہی سمجھ نہیں آ رہی یار مشکل صرف پہلی جلد یا ہو یاد اسپا کر دوسرے شاہ عبد الحق کا لیا کوئی جنگ حدیث پاک کے الفاظ جس طرح کے مشکار شریف میں مسلم شریف کے حوالے سے موجود ہیں الباب الامان بالقدر قدر میں عانبی موسا قال قام افینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے خام سے کالماد فقال ولاجم بغیلاس کا یورفا یورفا عمل اللہ قبل عمل النہار وہ عمل النہار قبلا عمل اللہ حجاب نور لشف صبحات وجہ ہی منتہا الہ ہے بس کروہ منخل رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا پانچ کلمات کے ساتھ ایک میں فرمایا ان اللہ لا ینام اللہ تعالیٰ نیند نہیں فرماتا پاک نیند والا یم بگی لہو اینام سبحان اللہ کیا لطیف اشارہ جو میں کہنے لگا, لگا تھا میرے دل میں ہے وہی آگے سرکار نے فرما دی یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہنا اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اگر یہ کہنا ہے تو اس سے مراد وہی ہے جو آگے سرکار نے خود بتا دیا کہ ولا یم بغیل ہو نام سونا اللہ کی شان, شان ہی نہیں ہے. یعنی سونا اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں یعنی کیا مطلب صحیح نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی سبحان اللہ اور یہاں پر سونا جاگنے کے مقابلے میں نہ سمجھنا یہاں پر صرف نوم کی نفی مقصود ہے یعنی ایک ایب کی نفی مقصود ہے اس کی زد کا اس بات مقصود نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی نوم کی زد ہے بیداری جاگنا تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ جاگتا رہتا ہے یہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اسمائے مبارکہ میں سے جاگنے والا کہیں نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں نش... نہیں اور لاتا خلوہ سنتوں نو وہاں پر صرف اور صرف اس عیب کی نفی مقصود ہے اللہ اللہ جیسا کہ حدیث مشہور میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دجال کانا اور ہو گا اور تمہارا خدا اور نہیں ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی دو آنکھیں ہیں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 اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کو مجموع ال کہتے ہیں بعض اوقات زدین جمع ہو رہی ہیں اس کی رات میں اور بعض اوقات زدین رفع ہو رہی ہیں اب یہاں پر ہی رفع ہو گئی نہ وہ ن... سوتا ہے نہ جاگتا ہے سبحان اللہ تعالی کے متعلق کیا کہنا ہے نہ سوتا نا نا ہے کیوں کہ سونا جاگنا یہ مخلوق کی صفت ہے سمجھ نہیں آ وہ سفات خلق سے اور سفات خدوس سے وہ پاک سمجھ نہیں آئی یار <سلام> اب آگے اسی حدیث مبارک کے ترجمہ میں میں شیخ عبدالحق الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی اشیات اللمعات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 ولاجم بغیلا ہوا نام وہ نمے آیا داز ہوا ہے وہ نمے سزد اورا کے خواب کند یعنی محالست خواب نیند اس پر محال ہے وہ بھائی جہت مغاجر شوی کلم تاس خیر آگے پھر فرماتے ہیں یورف اویلا عمل امل اللہ قبل عمل اللہ برداشتہ شود بالا مردہ میں شوت بس ہوئے درگاہ وہ لائے بند بگان درگاہ ہوا ہے بارگاہ وائے اللہ اس میں اشارہ ہے آگے پھر جو حدیث جو میں اصل حوالہ کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے حجاب النور پردہ حق سبحانہ ہوتا آلہ و س یعنی انوار جلال واسط عظمت و انوار جلال و اشیاء عظمت و کبریا کہ مدہوش و متحور میں کند میں گردد نزد ملاحظہ و مشاہدہ آ اوکول و بسائر اللہ تبارک و تعالی کا پردہ کیا ہے تو فرمایا وہ اس کی عظمت و جلال کے انوار ہیں کیا ہیں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 اسی وجہ سے اللہ و تبارک و تعالی کو محتجب کہنا درست ہے محجوب کہنا جائز نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی محجوب اللہ کا معنی ہوتا ہے تو جو چھپایا ہوا اور محتجب کا معنی ہوتا ہے چھپنے والا وہ اپنے ذات کے ساتھ خود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 و ادراک کے ذات بہت ممکن نباشد خالص, خالص ذات الاحی کا ادراک ممکن نہیں ہے وہ ہر چد در ادراک کا مشہود گردد نور صفاتس حق تعلی وایانس آگے فرمایا اگر برداشتیں پردرا ہرا انہیں بسوخت اگر برداشتیں پر درا ہرا انہ بسوخت انوار داد و ہر چیز را کے بر بن آیت سوئے آچی بسر و تالا کے خلق کے وہ با شند اللہ اللہ اللہ اللہ بسر اللہ تالا موہی تست بہ تمام کا تمام کائنات وہ رسیداست بنیات آ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اپنا پردہ, پردہ اس کا نور ہے یعنی اس کے سفاد ہیں اگر اس پردے کو اللہ جللہ جل شان اٹھا دیتا تو اس کے ذات پاک انوار جہاں رب کی نظر پہنچتی یعنی بسر پہنچتی نظر تو اس کی سفر میں نہیں جاتی بسر پہنچتی جہاں تک رب واد شریق دیکھتا ہے وہ سارے کو جلا کر رکھ دیتا اللہ تعالیٰ کہاں تک دیکھتا ہے جہاں تک اس کی مخلوق ہے وہاں تک دیکھتا ہے اللہ سمجھ نہیں آ رہی یعنی کیا مطلب تمام مخلوق اس کی بسر میں اللہ ہے اللہ اس کی دید میں اللہ اللہ ہے اللہ حجلہ شانو جب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 فل کے ساتھ چھپے ہیں اور ذات صفات کے ساتھ چھپی ہوئی ہے اللہ یہ اللہ ہے اللہ عقیدہ اہل سنت آل ہار فیل لوگوں کا یہی عقیدہ ہے آل اللہ! رب وادہ الا شریک مولا کا پردہ اس کے سفات ہیں سفات کا پردہ افال ہے سفات فا... کا پردہ اسما ہے اسما کا پردہ صفات ہے سفات کا پردہ جناب جی فعل ہے ہاں جی توجہ رات کا پردہ صفات ہے سفات کا پردہ اسما ہے اسما کا پردہ فیل ہے فیل کا پردہ مخلوق ہے آل اللہ! تو میرے بھائی یہ وہابی بھی بے وقوف ہے جو کہتا ہے ڈائریکٹ ڈریکٹ اس پاگل کے بچوں کو اتنا پتا نہیں ہے تو مسلم کی حدیث ہی نہیں سمجھتا پڑھتا پڑھتا ہے تو سمجھتا نہیں ہے اللہ وحد اللہ شریف جب بھی کام کرتا ہے اپنے اسباب کے واسطے سے کرتا سمجھ نہیں آ رہی یعنی کیا مطلب جب مخلوق کے لیے کرے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 اب دعا استغاثہ دو قسم ہو گئی دعاسا بال واسطہ دعا استغاثہ بالوسیلہ وسیلا دعا استغاثہ بل بلا وسیلہ بلا وسیلہ جو ہے وہ خالق تعلیٰ سمجھ نہیں آ رہا کے خاص ہے اللہ تعالی کو وسیلہ نہیں بنا سکتے وہ منتہا ہے وہ غایت ہے غایت الغایات ہے سمجھ نہیں آ رہی یہی وجہ ہے ہر کوئی دل میں یہی اعتقاد رکھتا ہے جو مسلمان ہے کہ آخری سوال سوڑ والا او ہی ہے کس طرح اس طرح کہ جب بات کو سمجھنا جب وہ مومن اور کافر میں فرق سمجھنا سمجھا دوں مومن اور مشرق میں فرق سمجھنا سبحان اللہ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 اس کا مطلب ہے انہوں نے چھوٹے بڑے خدا سمجھ رکھے تھے توجہ اسی وجہ سے جس وقت ان پر کوئی تگڑی مصیبت آ جاتی جو وسائل اور اسباب سے حل نہ ہو سکتی ہوتی یعنی کیا مطلب کہ دنیا وسائل اور اسباب جو ہیں یہ بھی کام نہ آتے ان کے سمجھ نہیں آ رہی آپ تو اس وقت وہ فورن سمجھ جاتے اب چھوٹے خدا کام چھوڑ گئے اب بڑے کا کام ہے سمجھ نہیں یہ بڑے چھوٹے خدا انہوں نے بنا رکھے دے شریک تھوڑا ان کو سمجھ دے دے چھوٹا شریف سمجھ دے دے اسی وجہ سے وہ میرے بھائی مسلم شریف میں آتا ہے جب متل بیا کرتے تھے تو کہتے تھے لبے کلا ہم لبے کلا شریق لک لبے الا شری ہوا لک اللہ شریق ایک منما الفاظ دیکھ لو یار سمجھ نہیں آ رہی مسلم شریف کے الفاظ ہیں کل بھی ان کا مسلم میں ہے پہلی جلد اربی والی صفحہ نمبر تین سو چھتر پہ کتنا یہ دیکھ بات کو سمجھنا میرے بھائی پہ سمجھنا تین سو چھتر یہ آ جی وہ یہ کہہ دے ابن عباس نے قال اپنے ابا سنکال لبیک لا شریک قلگ فکول اور رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ودن قد قد وما کد فجول هذا شریق ہوکول بلب بیت اللہ کا طواف کر دے اور شری گلگ لب اللہ شریکم اللہ شریکن ہو و لک مگر ایسا شریک ہے تیرا کوئی شریک تو تیرا نہیں لیکن ایسا شریک ہے تو ملے کو ہوں جس کو مالک بنا دے اب پہلے شریک کا لفظ بولتے تھے توجہ نہیں کی جس کو تھی ان پر لانت تھی یہ ذہن میں رکھنا بات کو سمجھنا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 کسی شریک کا حصہ کسی وارث کا حصہ ہوتا ہے آٹھواں کسی کا چوتھا کسی کا دوسرا کسی کا کسی कि, کا نصف کسی اب یہ جو حس بنے ہوئے ہیں شریعت کی طرف سے کوئی حصے دار حصے دار کو نہیں دیتا یہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر ہیں اس میں کسی حصے دار کے قدرت اور اختیار کو دخل نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی جب جب کوئی مرے گا تو اس کا حصہ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 جن پر یہ قدرت رکھتے ہیں اللہ اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو چھوٹے موٹے کاموں میں یہ مستقل ہیں اللہ کی یہی شاہ ولی اللہ نے الفوظ القبیر میں لکھا تھا اور میں نے آپ کو سنا دیا تھا سمجھ نہیں آ رہی پہلے سنا چکا ہوں کہ وہ بڑے کاموں میں کیا سمجھتے تھے کون ہے اور بولو مرو کاموں کی تقسیم کر رکھی تھی کہ بڑے کاموں میں قدرت کس کو ہے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 اپنی کتابیں بھر دی ہیں ابن تیمیہ نے اصل کہا تھا یہ بکواس اصل اس سے چلی ابن قیم سے چلی مدارج و سالکین کے اندر اس نے پھر آگے چلتی چلتی یہ جناب جی علیہ اللہ ایسے کام جو اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا تو اس میں اللہ کو ماننا اور ایسے کام جو مخلوق کر سکتی ہے چھوٹے موٹے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 مثلاً بڑے بڑے کام ہے اب یہ بجلیاں گرا دینا دنیا کو عذاب علیم میں مبتلا کر دینا بارشیں دے دینا بچے دے دینا یہ تو احادی سے میں قرآن میں وہابیوں کی کتابوں میں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 حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان عالی شان کے مطابق آسمان دنیا پر یکبار کی نازل فرما دیا پھر آگے جبریل تدبیر کر کے لاتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے پھر جبریل امین تدبیر کر کے لاتے ہیں نیچے کون سی آیت چاہیے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 اور تنزیل وہ چاہتا ہے کثرت کو یہ چاہتا ہے وحدت کو یکبارگی کو تو انزال جہاں آیا تو وہ اللہ عرش معلہ سے عرش ملہ سے قرآن کے آسمان دنیا کی طرف اترنے کے لیے اللہ نے فرمایا انزلنا جس کا مطلب ہے یکبارگی اتار دیا ایک ہی بار اتار دیا اور جب بات آئی بار بار اترنے کی تو نزلنا جس کا مطلب ہے ہم نے بار بار اتارا اب بات کو سمجھنا جبریل لاتے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم اتارتے ہیں فلم دبرات اسی طرح میرے بھائی میکا علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام اب یہ کیا تدبیر کرتے ہیں تمام مرنے والی چیزوں کی تدبیر موتوں موت کی تدبیر یہی کرتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کام انہیں کیس کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن مجید میں فرماتا ہے کل یت وفا کم مل کل مو تل مل کل مو تل بک کے اللہ, <سلم> اللہ <سلم> جل اللہ شانو فرما ہے فرما دیجیے بابو تمہیں وہی فرشتہ مارتا ہے وہ کیلا جو تمہارے اس کام کا وکیل بنایا ہوا ہے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 اللہ فرماتا ہے اللہ مارتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت میں اب ادھر اللہ فرما رہا ہے اللہ مارتا ہے ادھر قرآن میں اللہ ہی فرماتا ہے فرشتہ مارتا ہے اب یہ کام ان کے سپرد ہے تو جو لیکن ان کے سپرد کر کے اللہ معطل نہیں ہے کہ یہ شریک ہوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ نہیں آ رہی نہیں بھائی معطل نہیں ان کے تمام قدرت و اختیار اس کی مشیت کے تابے ہیں مشیت سے آزاد سمجھنے کا قیدا یہی شرک ہے اور یہی مشرقین مکہ کا تھا ہم روز سمجھتے نہیں ہو سمجھ نہیں آ رہی سمجھ نہیں آ رہی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 آخر دم تک یا اللہ سرکار دے کے کرم کر دے رسول اللہ کرم کرا یا رسول اللہ کرم کرا دے یا رسول پامے تو موت آ جائے کیوں نہیں چھوڑتا اس کو پتا ہے کہ کرنا تو اسی نے ہے یہ تو وسیلہ ہے چھوڑ کر کدھر جاؤں جب اس کے وسیلے سے نہیں ملے گا براہ راست کیا ملے گا سباللہ توجہ, سباللہ توجہ نہیں کیونکہ یہ تو صرف وسیلہ ہے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 ج نہیں آ رہی ارے اگر شریک سمجھا اگر شریک سمجھتاؤ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 تو پھر ہم سمجھتے ہیں میرے علی چھوٹا وسیلہ ہے ان کا مرشد بڑا وسیلہ ہے ان سے بڑا وسیلہ اسی طرح چلتے چلتے وسائل کو چھوڑتے جب ذاتے مستعفی تک پہنچ جاتے ہیں سمجھتے ہیں یہ وسیلہ آخری ہے پھر اس وسیلے کو چھوڑنا بتری کے وسیلہ بحیثیت وسیلا کیوں پکڑا ہوا ہے اب چھوڑنا گوارا نہیں کرتے چاہے کام ہو یا ن چھوڑتے ہیں ارے بھائی درد ایک جب تو ملتان جانا چاہتا ہے تیری منزل ملتان ہے موٹر سائیکل ہے سائیکل ہے موٹر سائیکل ہے کار ہے گاڑی ہے ریل ہے جہاز ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وسائل میں مراتے بین چھوٹا چھوڑ دیتا ہے اس سے بڑا اس سے بڑا اس سے بڑا اس سے بڑا, اسے بڑا. نہیں پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا ہے اس کی طاقت ادھر مک گئی ہے اس کی ادھر مک گئی اس کی ادھر ختم ہو اے! آخر ایک وسیلہ جب تو دیکھتا ہے یہ آخری ہے اور پہنچنا بھی ہے اب اس کو تو چھوڑتا نہیں چاہے پہنچو نہ پہنچو پھر تقدیر ہے یہی سمجھو گے نا پہنچو نہ پہنچو تقدیر ہے اب آخری وسیلہ ہے اس کو کیا کروں چھوڑ دوں کیا سمجھ نہیں آ لیکن ایمان سے بتاؤ پہلے وسیلے سے لے کر آخری تک نظر میں یہی تھا کرنے والا وہی ہے ذریعہ یہ ہے یہی تھا کہ اور تھا ایمان سے بتاؤ کیا چھوٹے کے وقت میں چھوٹے وسیلے کے وقت میں توجہ چھوٹے وسیلے کے وقت میں کیا یہ آیا تھا کہ پہلے نظر ہو وسیلے تک جب وہ ہاتھ وہ کام نہیں کر سکا کہاں ہوں خدا تک کبھی ایسا ہوا نہیں وسائل بدلتے ہو وہ مرے دنیا دے کام چبے. چھوٹا ڈاکٹر ہے. بیٹھا ہے بنیادی سرکاری ہسپتال ہے نکی سکی گولی آلی اس فلانا ڈاکٹر فلانا وڈا آخری لاہور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 صرف وہاں پر تیرا ذہن رکا ہوا ہو اللہ کی طرف توجہ نہ ہو کیا ایسے ہوتا ہے کس کی طرف توجہ ہوتی ہے جب جا رہا ہوتا بچا ہے بچا لے گا جب انہوں چھڈنا ہے اگلے وسیلے تک جانا ہے کیا پھر اگلے نو خدا مان لینا اچھا پھر انہوں چھڈنا ہے پھر اگلے پہ آخری ڈاکٹر کول جا کے جدو پہنچنا ہے گل سمجھی ہوئے آخری ڈاکٹر کول جا کے ہوں مردا بھی بہنا تو بدلتا نہیں تینوں پتا ہوگی ادھر آئی کڑی آنا کیوں کہ شروع تو بھی دعا کر رہا تو دے آل سی یا اللہ کرم کر چھوٹے والے آندا سا مولا کرم کر دوائی کر ہیں مولا کرم کر یارا دوائی کردہ بیا دیکھو کی ہے پھر اگلے حال جانا ہے پھر آنا ہے تو کر رہے ہیں وہاں کی بنتا ہے پھر اگلے حال جانا ہے اسی طرح جتنے وسائل تو بدلتا ہے نظر اللہ پر رکھتا ہے وسائل بدلتے ہیں اللہ سے نظر یہی مومن ہے مشرقی مکہ کی نظر چھوٹے خدا پر رہتی تھی آگے جاتی نہیں تھی جب دیکھتے سے کام نہیں بنا پھر اس کو چھوڑ کر پھر کہتے تھے اب اللہ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 وہ خدا ہی لاکھوں سمجھتے تھے سمجھ نہیں آ رہی کتے ڈنڈی مارتا ہے بے وقوف کا بچہ وہ خدا لاکھوں سمجھتے تھے اسی وجہ سے کہتے تھے ہلو شریک کن تم کو ہوں وہ الک تو ملک کو ایسا شریک جس کو تو مالک بنا دیتا ہے شریک پہلے کہتے تھے شریک کہتے تھے عصہ دار کہتے تھے اور عصہ دار چھوٹا بڑا پھر اس سے بڑا اسی وجہ سے حضرت سیدنا نا توجہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب بت توڑے تھے تو چھوٹے موٹے توڑ کر ایک بڑے کی گردن پر رکھ دیا تھا تو وہ ان کا بڑا خدا شمار ہوتا تھا پھر اس, سے آ, اس کے بعد اللہ کی باری آتی تھی سمجھ نہیں سمجھ نہیں آ رہی مرو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 اللہ ترجل امور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں کیا مطلب کہ جب کوئی بات کرتا ہے آخری تو یہی کہتا ہے اسی نے کیا پہلے کہتا رہے گا ڈاکٹر نے کر دیا ادھر سے ہو گیا ادھر سے ہو گیا ادھر سے ہو گیا, سے ہو گیا او یار پھر آخر میں دا فضل سی ہو گیا معلوم ہوا واقعی گل مک دیو دیتے ہی مرے مولوے جی دیتے مک دیے نا خدا دے دیتے مک دیے نظر اسی کی طرف رہے اسی پر رہے کہ حقیقت میں وہی تو جو وسائل ہوتے ہیں یہ سب مجاز ہے کائنات سب مجاز ہے حقیقت اللہ ہے سمجھ نہیں آ رہی سمجھ نہیں آ رہی کیا کہا ہے کائنات کیا ہے اور حقیقت اللہ ہے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 بے نیاز اور محتاج کی تمیز کر کے ذاتی طور پر بے نیاز اور ذاتی طور پر محتاج یہ تمیز کر کے توحید و شرک ثابت کرنا یہ مومنین کا کام ہے اور سمجھ اللہ نہیں آ رہی آج لیکن ابھی یہ جی میرا ایک یہی تقریر ہوتی مالا اکدر علیہ اللہ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 اس کا کوئی شریک نہیں اس کا مطلب ہے نہ اس کا کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی وہ ایک ہی ہے بولو اے لیکن رہا تدبیر کا کام وہ بڑے کام و تدبیر میں تدبیر اللہ تعالیٰ بڑے کاموں کی تدبیر کے لیے فرشتے بنا رکھے ہیں فل مدب راؤ تھے جب اس رات پاک نے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 اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وما تشا اون اللہ ان یشا الله رب العالمین فرمایا تم نہیں چاہو گے مگر مگر اللہ کی مشیت کے وقت میں جس وقت ادھر سے مشیت ہوگی تو تمہاری مشیت پیدا ہوگی ورنہ نہیں اس کا مطلب ہے مخلوق کی مشیت مشیت باری تعلیٰ کے تابے ہے بولو بولو بولو بولو تو مخلوق کی تدبیر اللہ کی تدبیر کے تابع ہے مخلوق کا دینا رب کے دینے کے تابع ہے مخلوق کا کرنا اللہ کے کرنے کے تابع ہے سب کچھ جب اس کے تابع ہے تو یہ تابع ہونے والی بات جو ہے نا ہے نا میرے بھائیوں یہ تابے ہونے اور اس کی مشیت کے تابے ہونا اور مشیت سے آزاد نہ ہونا یہی مومنین کا عقیدہ ہے مشرقین کہتے تھے نہیں چاہے وہ مشیت کرے یا سمجھ نہیں آ رہی سن لے ادھر ایک دلیل پیش کرو اس کی سبحان اللہ پرانے مجید میں آیا تفاسیر میں آیا پرانے مجید اور تفسیروں میں آیا کہ مشرقین کہتے تھے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 لیکن اللہ تعالی نے اتنا فرما دیا فرمایا یہ زن کے پیچھے چلتے ہیں گمان کے پیچھے چلتے ہیں اب ہاں کہیں ایک مقام پر فرماتا ہے ان کو اللہ پوچھے گا قیامت کے روز اچھا اب بات کو سمجھنا وہ کیوں ایسا تفسیروں میں لکھا ہے وہ استحزا اور مذاق کے طور پر یہ بات کرتے تھے سمجھ نہیں آ رہی اللہ وہ مزاق کرتے تھے اگر اللہ چاہتا تے پھر اچھی کھلا لینے یعنی کی مطلب ساڈا کھلانا جڑا جی ہے نا یہ جا جی رہے ہو اللہ چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے پھر <تصفح> وہ نہیں چاہتا تاج لینی کھلانے چاہتا تو کھلا لیں مذاق کے طور پر استحزان کہتے تھے سمجھ نہیں آئی بات کی اعتقاد میں ان کے نہیں تھا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 وہ فریاد رسی کی پکار ہے وہ فریاد رسی کی پکار ہے جو خدا سمجھ کر کی جائے کیا سمجھ کر خدا سمجھ کر کی جائے اب دو آستخہ کی بات سمجھ آ کہ نہیں وہ جو کہہ رہا ہے وحید تو زمان دعا تو کسمائے دعا عبادت اسی کو دعا عبادت کہتے ہیں جو میں آپ کو وضاحت کر چکا ہوں کہ پکارنا مصیبت کے وقت پکارنا مصیبت کے وقت لیکن خدا سمجھ بولو بولو کیا سمجھ کر رہا؟ یہ سمجھنا کہ اس کے بعد کوئی نہیں یا سمجھنا اس کے ساتھ کوئی نہیں بولو مرے یعنی آخری سمجھنا کیا سمجھنا یعنی کہنا یہ سمجھنا بات کوئی نہیں یہ سمجھنا ساتھ کوئی آخری سمجھنا یہ, یہ عقیدہ جب ہوگا اس وقت شرک آ جاتا ہے وہ دعا عبادت بن جاتی ہے وہی دو لکھ رہا ہے ہو سکتا ہے اس کی سمجھ میں نہ آئی ہو لکھ تو گیا ہے کیونکہ اس کھوتے کے ذہن میں وہی بات ہے جی وہ کھڑی ہے دعا استغاثہ اچھا اڑے وقت میں پکار لیا شرک ہو گیا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 رسول کو وسیلہ سمجھتا ہوں خدا کو کرنے والا فائل حقیقی سمجھتا ہوں اب بولم رے چاہے ساتھ پکار رہا ہوں شرک نہیں اب بولتے نہیں یہ لانا پر پڑی ہوئی فدوں پر فدوں پر اے کاش یہ پیدا نہ ہوتے بولتے نہیں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 اندر سے انفیتا یہ اوپر اوپر سے واپی بنا تھا یعنی کیا مطلب کہ اگر کسی سے یہ کوئی سمجھ کی بات سنتے ہیں نا یہ کہتے ہیں یہ ادھر سے ہوگا سمجھ نہیں آ رہی ہے اور جب مکمل مل لانت ہو اور بے سمجھی کی جہالتیں ہماقتے اور بکے ہوں کہتے ہیں اے ہے اصل واپی سمجھ نہیں آ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 نماز میں پکارنا اور رسول اللہ کو پکارنا سلام علیہ کا ایو ہن کے ساتھ اے نبی تم پر سلام آپ پر سلام ہوں بات نہیں سمجھو آگے جتنے سیگے ہیں وہ غیب کے ہیں یہاں آ کر خطاب کا سیگا سمجھ نہیں آ رہا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 یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے بولو کیا ہے محدث ابن حجر حضر کی فتح باری نکال رہا ہوں فین قیلا فین قیلا کیفا شور احاظ الفظ وہ ختاب بشرن ماں کون ہی من ہی جن ان فصلات فل جواب سے امام ابن حجر اسکلانی شافی رحمہ اللہ بخاری شریف کی شرح میں سوال کر رہے ہیں اگر کوئی کہے یہ خطاب یہ پکار السلام علیہ کا نبی کے ساتھ کیوں ہے حالانکہ بشر کو پکارنا بشر کو خطاب کرنا نماز کے اندر ممنوع بلد بلد بلد. پھر کیوں پکارا جا رہا ہے آپ فرماتے ہیں یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں کیا مطلب یہ وہ کام ہے جو باقی بشروں کے لیے نہیں کسی نبی کے لیے نہیں یہ صرف حضور کے لیے خاص ہے برف بولتے نہیں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 حضور کی خصوصیت ہے شرح مشکل لا امام تحابی رحمہ اللہ کی امام تحابی رحمہ اللہ جو دو سو انتالیس ہجری میں پیدا ہوئے تین سو اکیس ہجری میں وفاد پائی کیا مطلب تیسری صدی کو بھی پایا ہے اور چوتھی کو بھی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 یہی اسی مقام سے لیکن اس وقت بعد حوالے میں آ گئی ٹکانے پہ آ گئی کرتا ہوں فقال قائل وکیف کا کیفوز ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو بعد و بہادا وفاتے ہی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 یہ سوال کرتے ہیں جواب دیتے ہیں فکان جواب لہو فی زال کا بتو فی طی ابا عبید دل عن ابن اجینت بات آگے چلی گئی آگے چلی گئی ابو ابید قاسم بن سلام سے بھی اوپر نکل گئی سمجھ نہیں آ رہی امرے امام سفیان بن ہو کون ہوئے ہوئے ہو امام بخاری کے شیخ کے شیخ आला استاد کے استاد आला आला امام شافعی کے استاد आला بولتے आला نہیں امرے چی حدیث کی کتابیں کھولو گے نا تو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 صلی اللہ علیہ ایو سلم سلم بادہ وفادی کما کان جو سلم علیہ فی حیا دہی سفیان بن اجینا کہہ رہے ان سے نقل کر رہے ہیں تو جو ذرا ان سے نقل کر رہے ہیں ابو ابو عبید کاسم بن سلام پھر ان سے نقل کرتے ہیں ان سے نقل کرتے ہیں امام ابو جعفر تحابی رحمہ اللہ پھر ان سے آگے نقل کرنے والے توجہ رکھنا ذرا تلخیص کی اسی کتاب کی امام ابو ولید باجی رحمہ اللہ مالکی نے امام ابو الولید باجی جنہوں نے الم شرح معتہ مالک لکھی ہے انہوں نے انہوں نے اختصار کیا اسی کتاب شرو مشکل لاسار کا انہوں نے بھی یہ بات نقل کی ہے پھر ان کے بعد امام ابول محاسن فین المعتصر من المختصر کے اندر ہے جی جو پھر اس کی تلخیص ہے تلخیص دل تلخیص ہے تلخیص در تلخیص ہے اس کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے وہ کیا کہ فرمایا فرمایا سفیان بینا نے پھر سب نے بعد میں ان کی تصدیق کی اور پسند کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی و سلم کو جو اللہ تعالی نے عزتیں بخشی ہیں شانیں بخشی ہیں ان میں سے ایک شان یہ ہے آپ پر ویسے ہی سلام کرنا پڑتا ہے جیسے آپ پر زندگی میں سلام کیا جاتا تھا اللہ دا دا دا. دا دا دا دا سمجھ نہیں آئے بس اب خصوصیت مطلب کیا ہے انہوں آندے سرکار کی خاص شان نماز میں یہ بھی ذہن میں رکھنا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 آ رہی. اللہ. اب یہ پکار ہے اور سلام کے لیے پکار ہے سلام. کس کے لیے سلام. سلام. سلام کے لیے پکار ہے میرے بھائی حضور کی بارگاہ میں سلام کر رہے ہیں اور ان الفاظ کے ساتھ اور اب سمجھو ذرا یہ الفاظ السلام والا کا نبی خطاب کے ساتھ توجہ ذرا کس کے ساتھ خطاب, خطاب, خطاب, خطاب, خطاب کے ساتھ جتنی احادیث سے مبارکہ میں جو احادیث مبارکہ معتبر شمار ہوتی ہیں یعنی جن احادیث سے مبارکہ سے چار امام شریعت کے بلکہ شریعت کے جتنے امام پہلے گزرے ہیں امام سفیان سوری کو بھی ملا لو سفیاان بن عجینہ کو بھی ملا لو عبداللہ بن مبارک کو بھی ملا لو خیر عبد اللہ بن مبارک تو ہمارے امام کے مقلد تھے جیسے سجر و عالام کے حوالے سے تقلید کے موضوع میں بیان کر چکا ہوں خیر جتنی معتبر حدیثیں ہیں جن کو آئمہ کرام نے لیا اور اپنی کتابوں میں اطحیات لکھا ان سب حدیثوں میں یہی کچھ ہے السلام و علیہ بخاری شریف میں ہے تو اسلام علیہ کا یو انبی مسلم میں ہے تو اسلام علیہ کا یونبی ہو نسائی میں ہے تو اسلام علیہ کا یونبی ہاں جی اپنے میں ہے ترمزی میں ہے جتنی حدیث کی کتابوں میں ہے سب کے، کے، کے، کے، کون سے لفظ ہیں السلام علیہ کا ہن نبیو اور اس بات کو سمجھنا یہ ایسا سلام ہے ایسے الفاظ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ اور یہ تحیات ہے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 کس کے والے سے بولتے نہیں بولنے سے ایک سو تہتر سب ہاں ایک سو تہتر سب ایک سو عربی میں ایک سو تہتر سمجھ نہیں میرے بھائی ہاں سو سے شروع رہا کم اور آگے جا رہا ایک سو پر حضرت ابن عباس کی ہے چوہتر ایک سو چوہتر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشاہد کما یو اللہ قرآن فرمایا تشاہد ہمیں حضور ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے قرآن مجید کی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 اسے یہ جلد نمبر ہے چار اطیات والی حدیث پاک جی لائے ہیں تو اس کے تحت فرما رہے ہیں قد ما تشاد لاہ خم سشہدات تشہدات وا تشود ابن عباس سانیہ تشدد ابن مسعود سالس و عمر راب و ابن خام سو جابر و کے امن ہا تشہدات و خار آپ فرماتے ہیں پانچ اتائی امام رافی نے ذکر کر دی اب تک آٹھ آگے میں کرتا ہوں تشاؤ دیب عباس پہلا انہوں نے امام رافی گنے پانچ تشہد ابن عباس حضرت ابن عباس والا اتائی حضرت ابن مسعود والا اتنا حضرت عمر والا اتنا حضرت حضرت عبداللہ ابن عمر والا حضرت جابر والا یہ پانچ ہیں یہ پانچوں جتنے بھی ہیں نا سب کے اندر السلام نبیو ہے آگے پھر چلتے ہیں آٹھ اور یہ ذکر کر رہے ہیں اور یہ کون کون سے سابق ہے ابو موسا شریف کا حضرت سیدہ عائشہ پاک کا حضرت سامورہ بن جندب کا حضرت مولا علی مشکل کشا کا حضرت عبداللہ بن زبیر کا حضرت معاویہ بن ابی سفیان کا حضرت سلمان فارسی کا حضرت ابو حمید الساعیدی کا آگے انہوں نے حدیثوں کے ساتھ ذکر کیا صرف ایک روایت ضعیف ہے جی آگے آ رہی ہے ابو ابو حمایت الساعیدی اس کے واقعی واقعی جو ہے نا وہ حدیث کے باب میں کمزور شمار ہوتے ہیں ان کے اندر ان کے, کے اندر تھڈوں سلام نبی پاکز ہی نہیں ہے جی وہ اتنا ضعیفت ہے اسی وجہ سے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس سے پہلے جو سات ہے نا سات کے اندر کوئی رباعت, کوئی روایت حسن ہے کوئی صحیح ہے جی ان سب کے اندر السلام اب یہاں پر بات کو سمجھنا ایک مسئلہ بتاتا ہوں بلد. یہاں ایک مسئلہ بتاتا ہوں امام بحقی نے سنن کبرا کے اندر کیا بولتے نہیں امام بحقی سنن کبرا کے اندر اما عائشہ کا جو تشہد نقل کیا ہے مختلف روایتیں ہیں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 بات کو سمجھنا قاسم بن محمد محمد بن قاسم الٹ کے گیا قاسم بن محمد ہے یعنی حضرت محمد سیدنا ابو بکر کے بیٹے تھے ان کے بیٹے ہیں حضرت قاسم یہ بہت بڑے امام جلیل القدر تابی ہیں حضرت سیدہ اما ایشا پاک کے کیا لگ گئے بھتیجے بولو بولو اچھا ایک روایت اس میں آ رہی ہے اس کے اندر اما عائشہ کے الفاظ ہیں السلام علی النبی نبی و اللہ ہے کیا لفظ ہیں اب یہ حافظ ابن بلق ابن ملکن جو محدث ہیں نا انہوں نے وہ سلام اماں عائشہ کا اس کو ذکر اس کو یعنی پیش ہی نہیں کیا اس کو ذکر ہی نہیں کیا اس کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ الفاظ کوئی راوی کا ہیر پھیر ہے اما عائشہ کے جو صحیح الفاظ ہیں وہ السلام علیہ کا نبیوں النبیوں کے ہیں کیوں کہ جب رسول اللہ ایسے پڑھاتے تھے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورت تو اماں پاک نے اسی طرح اسی سلام کو اور اسی اطائیت کو یاد کیا ہوگا کہ اپنی طرف سے لفظ نکال لیا ہوگا تو پھر جب تین روایتیں آ رہی ہیں دو میں السلام علیہ کا ایو النبیوں ہے ایک میں السلام و نبی ہے تو حافظ ابن ملکن نے فیصلہ کیا کہ دو کو ماننا ایک کو چھوڑنا ہے وہ راوی کا وہاں میں چھوڑ دیا سمجھ یہ دیکھو میں پڑھ کر دکھاتا ہوں اسی حافظ ابن ملکن رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی اس البدرم یہ ہے اما تشہد عائشہ فر الحسن بن سفیان فی مسند یہ ایک اور حوالہ آ گیا ول حقی اور آگے بے دن دن من حدیث القاسم بن محمد بن نبی بکر صدیق قال اللہ عائشہ تو کال اتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ نے فرمایا یہ رسول اللہ کا تشہد اے قاسم میں تجھے سکھا رہی ہوں للہ والسلام اتحیات وسلمات ٹھیک ہے ایک اب وہ واقعی والی روایت رہ گئی وہ کل ادم ہے اس میں تو ذکر ہی نہیں ہے نا نہ اسلام والا نبی ہے نہ اسلام والا ہے جو ہے یہ تو سراسر ہی وہاں میں نا ہے نا سمجھ نہیں آ رہی بات وہ تو سراسر وہاں ہے روی کا غلطی لگ گئی اس کو بس یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ نہ ہوا اتنے بڑے امام کا حوالہ دے کر مسئلہ حل کروا دیا کہ اس روایت کو انہوں نے قابل اعتناز سمجھا ہی نہیں ہے اس کو اہمیت نہیں دی انہوں نے اسی وجہ سے اسی ایک کو روایت کو ذکر کر دیا سمجھ نہیں آئی پھر اور سنو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا تحیات مسلم شریف میں ایک بات ذہن میں رکھنا حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول کا جو عطاجہ آتا ہے نا وہ چھ کی چھ حدیث کی کتابوں میں آئے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 مستحد منتصب ہے لیکن منسوب تو شافی کی طرف ہوتے ہیں الحتہ کے اندر یہ نواب صدیق لکھ رہا ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسی اتائییات کو پسند کیا ہے جس کو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے پسند کیا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہے ادھر دیکھ امام جو چار اتیات ان میں تین چلتے ہیں ایک ہے اتائیت حضرت عبداللہ ابن مسعود کا وہ ہے ہمارے امام اعظم ونیفا کے پاس تمام جو پڑھتے ہیں وہی وہ ہے ایک حضرت ابن عباس والا وہ ہے حضرت امام شافعی کے پاس ایک حضرت عمر والا وہ ہے امام مالک کے پاس اور جو ہمارا سیدنا ابن مشرود والا ہے امام احمد نے بھی اسی کو پسند کیا اور بولو اب تین اطہیات ہو گئے اور چار امام ہو گئے دو ایک طرف باقی ایک ایک طرف سمجھ نہیں آ رہی دو کون سے ایک طرف امام اعظم امام احمد بن حمبل یہ ایک طرف ہیں کون سا ان کا تعاج آتا ہے سیدنا سید نائب نے بالکل بولو جتنے امام ہیں وہ سب ہی اسیت السلام علیہ کا نبی کسی شریعت کے امام نے اس لفظ کو چھوڑا نہیں ہے وہ بولتے نہیں پورے چیلنج کے ساتھ بلکہ عجیب لطف کی بات سناؤں نے بھی اسی کو پسند کیا وہابیوں سے پوچھو کون سا اتیا پڑھتے ہو یہ اراؤلۃ الندیا ہے نواب سدی کا سن کی اس کے اندر بھی ابن مسعود والا لکھا ہے یہ ہے نہار المشرق الازہار یہ ہے محمد بن اسماعیل امیر سن کی یہ بھی جناب وہابیوں کا ہاں جی وہابیوں کا ایک فرد سمجھو ہاں جی وہابیوں کے ساتھ کا ایک چیلہ یہ بھی ہے تو یہ چیلہ ہے یا گرو ہے بہرحال اس گرو نے بھی اس کتاب کے اندر اور اس, اس کا متن ہے صفحات الظہار وہ ہے علامہ حسن بن احمد جلال کا ان کے اپنے ہی مستحد ہیں اور اپنے ہی شرح ہے اپنے متن ہے اپنا ہی سارا کچھ ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اسی عطایات حضرت سیدنا ابن مسعود کو پسند کیا ہے اور یہ نواب وحید الزما کی درحتی جو پڑی ہے میرے پاس اور اپنا کدھر کا یہ دے۔ یہ نواب جب نواب صدیق حسن بھوپالی کا بیٹا تھا نور الحسن خان اس نے لکھی ہے عرف الجادی عرف الجادی من جنا نے ہادی الحادی ہاں جی جادی کہتے ہیں زعفران کو عرف کہتے ہیں خوشبو کو زعفران کی خوشبو ہادی کی ہدای، سیرت کے باغوں سے بلے بلے بلے, بلے, بلے اس نے بھی اتیایات حضرت ابن مسعود والا لکھا ہے آگے جو نواب ہے وہ دو ہی تو گھر دیکھ کے جتنے بھی لکھ رہے ہیں اتیات سارا کون سا چل رہا ہے سب کے پاس یہی چل رہا ہے اب جب چلتا یہ ہے تو وہاں بھی ادھر یہ ڈنڈی مارتے ہیں جب ان پر اعتراض ہوتا ہے پھر کیوں پڑھتے ہو وہ نہ مراد السلام علیہ کا نبیو کہتے ہو تم تو کہتے ہو پکار شرک ہے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 ہم اس, اس, اس, اس کا اور جواب اب دینا چاہتے ہیں جس سے اس کو فرار نہیں ہوئے بالکل بھاگ نہیں سکے گا لا جواب ہو جائے گا سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ وہ کیا میرے بھائی جو اس کو میں جواب دینا چاہتا ہوں وہ بخاری شریف کی حدیث پاک پیش کرتے ہیں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 کدھر رہے گا دوسری جلدی دی یہ بخاری شریف کے کتاب الشتےزان میں ہے کتاب السلاد میں نہیں کتاب الشتےزان میں ہے باب الاخذ بل جتین کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو پکڑنے کا ایک باب ہے بخاری شریف میں بھا تو ایک ہاتھ لیتے ہیں نا ارے بھا کیسے کرتے ہیں ایک ہاتھ سے بخاری میں ہے دو ہاتھوں سے پکڑنا سمجھ نہیں آ رہا سبحان اللہ! بولتے نہیں مسافا ت... کتنے ہاتھوں میں ہے کتنے ہاتھوں سے بخار شریف کی حدیث پڑھتا ہوں سمے عت و ابنام سعودن سمعت ابن سعودین یقول علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دیا سکھایا اتہیات وہ کفی بہ ن میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا آآ آآ آآ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسافہ فرمایا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی انو سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ آگے کیے ہے معلوم ہوا سرکار کی سنت ہے دو ہاتھوں سے مصافہ کرنا اللہ ہے ان کو تو سکھا رہے تھے نا دو ہاتھوں سے کیا تاکہ یہ سیکھ جائیں کہ مسافہ دو ہاتھوں سے ہو بولتے نہیں لکھ لانا تو ہابی دے یہ نظر نہیں آتا پر انہیں سڈے الٹ چلنا الٹ چلنا میرے تو خطرہ رہ رب ایک ہو سکتا وہ آخر دو کفی بئی نہ کفا یہ میرا ہاتھ ان کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا کما نورم القرآن جیسے قرآن کی صورت سکھاتے تھے مجھے اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم اتہ یاد مجھے سکھایا الفاظ آگ اللہ, اللہ, اللہ علیہ الحمۃ اللہ بلکات وسلم یہ ہم پڑھتے تھے جبکہ وہ ہمارے اندر موجود تھے فلما کوبیبہ جب آپ مثال فرما گئے تو قلنا السلام ہم نے السلام کہا آگے امام بخاری فرماتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اب بات کو سمجھنا وہ بہابی کہتے ہیں دیکھو بخاری شریف میں آ گیا کہ صاحب نے بدل لیا السلام علیہ کہتے تھے یہ ایک جواب تھا ان کا ہم نے سوال کیا بھی تم پڑھتے ہو بات کو سمجھنا تم پڑھتے ہو اسلام علیکم خیر ہے ہلکے ہو گئے ہو اگر صحابہ نے بدل لیا تھا تو تم کیوں نہیں بدلتے اور سمجھ نہیں آئی مرے بھابی نو پوچھو فون کر کے یار سامنے مل جائے بھابی جی مجھے اتنا ہی یاد نہیں آتی ذرا سکھایا جی انہیں فٹ سکھایا جسل آئے نا سلام کا اتنے آخر جی مولوی جی ٹہریا جی یہ تو اسی سلام پکار کی جانے جی نماز شرک آزدیک خصوصا نماز خیر ہل گیا جی ان آخنا انہیں یا تو ڈنڈی مارنی کہ جی اون جی نقل کرنے ہاں اپنی طرفوں نہیں نہیں دے اچھا جی اپنی طرف سے نہیں بیچتے تو پھر یہ بتا بخاری شریف ہو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 السلام عل نبی کی تبدیلی جو وہابیوں تم کہتے ہو کہ ادھر ہے اور بخاری میں واقع لکھا ہوا ہے تو السلام علیہ کا ایونا کی بھی جو السلام عل نبی یہ تبدیلی کیوں آئی جی وصال ہو گیا تھا تو پھر تو یہ بکار نہیں ٹھیک اس کا مطلب آابیا تے فڑیا گیا کہ مطلب یہ نکلے جنہ چر سرکار حیات ظاہری نال سن حیات ظاہری کے ساتھ تھے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 وہاں پر یہ روایت نہیں لکھی وہاں پر یہی بات کو سمجھنا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتحیات یہی ذکر ہے لیکن اگلے الفاظ انہوں نے ذکر نہیں کیے تبدیلی والے امام بخاری نے دو جگہ پہلے ذکر آیا میں سناتا ہوں میں سناتا ہوں حدیث پڑھ کر سناتا ہوں یہ کتاب یہ کتاب الزان ہے کتاب الزان ازان کے ساتھ سلاد ہے اس کے اندر توجہ رکھنا میرے بھائی باب اتشاہد فل آخرا امام بخاری نے باب باندھا ہے اس کے اندر کیا فرماتے ہیں وہی حضرت ایسے عبداللہ عبد اللہ ابن مسعود والی وہی روایت جو آگے کتاب السطان میں وہ تبدیلی کے آگے لفظوں کے ساتھ ذکر کی ہے ادھر وہی روایت ذکر کر رہے ہیں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 اندر پھر حضرت ابن مسعود والی وہی رواج ذکر کی ہے لیکن اس کے اندر بھی وہ تبدیلی والی بات نہیں ہے بخاری نے خود پسند نہیں کیا سال توجہ ہے ادھر مصنف ابن ابھی شہبا او میرے بھائی سمجھ نہیں آئی تاکیق سنو تاکیق سنو یار دل نہ ٹھرے تو پیر سے واپس اب بولتے نہیں سبحان اللہ. آہ. آہ.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 تو یہ لکھ رہا ہے اس نے تحقیق کیا مصنف ابن ابی شہبہ امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے المصنف ابن ابی صحبہ تو اس کتاب کے اندر اس نے تحقیق کے اندر نقل کیا ہے امام ابن حجر اسلانی کی فتح الباری کے حوالے سے اس نے لکھا ہے جلد سات ہاں جی اور صفحہ نمبر 635 یہ کہہ رہا ہے جی اپنا جلد 6 صفحہ نمبر 635 میں کہ امام آپ فرماتے ہیں قدیق الحدیف والا شرط البخاری عنده ما هو اولا بل عمل بہی میں نے حدیث نہ خورا فلاں جو خرج ذالک الحدیث بابہ جو خرجیا خراف نب علا شی اللہ نما دلہ غیر ہی امام بخاری کا ایک عجیب فقیحانہ انداز ہے فقیحانہ انداز ہے امام بخاری کا کہ جب حدیث امام بخاری کے شرط کے مطابق ہوتی ہے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 ہے وہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح امام بخاری کے مذہب میں لیکن اصل نکتا یہ ہے کہ بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں حدیث اتہ کی تھی زیادہ جو لفظ ہیں تبدیلی والے وہ میں نے ادھر پیچھے جہاں اتاہیات سکھا رہا ہوں بتا رہا ہوں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 اب سن لے میرے بھائی امام بخاری کو کیوں اپنی حدیث پر اپنے حدیث کے چند لفظوں پر عمل چھوڑنا پڑا آمد آمد آمد آمد اللہ! اب ابھی کتے آ سمجھ حدیث تین اتری دیا تینوں کی پتا پود کیوں چھوڑنا پڑا سنو یہ سند چاہے صحیح ہے لیکن واقعہ کے خلاف ہے یہ بات کیوں واقعہ کے خلاف ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اسنال صحیح ہوتی ہیں حدیث واقعہ کے خلاف ہوتی ہے روایت واقعہ کے خلاف ہوتی ہے اسی وجہ سے کہتے ہیں ضروری ہے روایتن درا جب صحیح ہو تو فقیح کے نزدیک صحیح وہ کہا کہ محدثین کے نزدیک حدیث کا صحیح ہونا اور بات ہے کسی فقی کے نزدیک صحیح ہونا اور بات ہے جب محدث کہے گا حدیث صحیح ہے تو وہ سند دیکھے گا صرف روایت کو دیکھے گا ارے جب فقیہ کہے گا حدیث صحیح ہے اس کا مطلب ہے اس نے روایت کو بھی دیکھا ہے درایت کو بھی دیکھا یعنی کیا مطلب عقلن نقلن حقیقت واقعت ہر طرح صحیح ہوتی ہے تو پھر فکی کہتا ہے صحیح ہے اور یہی مذہب ہے جیسے جب امام کہتے اذا سہل حدیث ہوا مذہبی جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے یعنی محدثین کے مذہب میں نہیں فقہا کے مذہب میں جب صحیح ہو اور اس سے یہ بھی پتا چل گیا جو کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہو اور کسی فقی اور امام کا عمل ہی نہ ہو بتاؤ وہ کون سی ہے یہی یہ ہے سبحان اللہ بولو ڈوب مرے احمد ہاں پانی ڈوب کے میں کیوں مار دشمن آمین آمین اللہ دی رحمت ڈوب مرے دس اللہ, سبحان اللہ،, سبحان اللہ،, سبحان اللہ، سبحان صحیح ہے گل کہ نہیں امام بخاری اپنی, اپنی کتاب میں حدیث لکھ کر خود عمل نہیں کر رہا ہے کیا وجہ ہے اور اسی سے پتا چلا حدیث پڑھیاں فقہ سمجھ نہ فقہ نہ رکھنی امامہ دے پچھے نہ چلنا ہے میں سمجھا اپنے اٹھا ٹھیک ہو اچھا سٹھنا ہے یہی معنی ہے جو حضرت سفیان بن عیانہ نے فرمایا اللہ حدیث مضلتن اللہ للفقہ یا اللہ حدیث مضلتن اللہ للفقہ کہ حدیثیں سوائے فکا کے کہ باقی سب کے گمراہ ہونے کی جگہ ہیں برباد اور ہلاک ہونے کی جگہیں اگر مدلت ان پڑھیں اگر مدلت ان پڑھیں تو گمراہ کرنے والی ہیں کیوں گمراہ کرنے والی ہیں کہ اگلا جب سمجھتا نہیں کہ یہ تاروز یہ جھگڑا جو پڑ گیا حدیث کوئی کچھ کرے کوئی لفظ کیا ہے کوئی کیا ہے اب ان کو کیسے مکانا ہے رات رات میں کتاب ہید امام ابن عبد البر کے اندر پڑھ رہا تھا امام فرماتے ہیں آجز کر دیا ہے آیا آ یل فوکا ہا مار فتن نہ سکھ ابل منسوخ ہا زمانہ ہو فرمایا فوکا کو نہ سکھ منسوخ کی چان نے آجد کر دیا ہے یہی سب سے بڑا اور اسی وجہ سے سب سے بڑا فقی وہی شمار ہوتا ہے جو ایسی باتوں حقائق اور رازوں پر متلے ہوتا ہے میں تھوڑے بن جانے سند ہوں سہی البانی کہنا تھا اچھا بڑدیا پترا خالی سنت صحیح سنت صحیح یہ کیا ہے یہ تو کوئی بھی جو رواج بیان کرنے والے وہ کر سکتے ہیں سنت صحیح سنت صحیح اصل چیز ہے مانے اور رازوں تک پہنچنا ہے <تصفح> اسی وجہ سے تین, ام تین امام تین اماموں نے کہا امام احمد نے امام اعظم ابو حنیفہ کو امام احمد نے اور اپنے اپ کو ایک کسی اور امام کو اور حضرت امام شاہ فرمایا سن لو ان انتم ان تمل ان تم الد الطب اے محدثین اے حدیث بیان کرنے والے لوگوں ہمارے اماموں نے کہا فکہ نے کہا مجتہدین نے کہا کن کو حدیثیں بیان کرنے والے لوگوں کو فرمان تم سیا دلا تم پنساری ہو ہم طبیب ہیں آہ! تقلید آہ! کے باب کے اندر یہ سندوں کے ساتھ سندوں کے ساتھ مسند احمد وغیرہ بھائی اپنا تبرانی وغیرہ کیڑی کون کون سی روایتوں سے آپ کو یہ جناب جی بتا چکا ہوں سمجھ نہیں آ رہی بات کی کتاب تمیر وغیرہ کیا تو اب بات کو سمجھنا بتا کوئی تجھ سے پوچھے وہ حدیث بتا یا تم کسی وا سے پوچھو تم کہتے ہوئے ہابی تم کہو اے وابی تو کہتا مال حدیث ہیں بولتے نہیں اس کو کہو آلے حدیث مذہب نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا جی اہل حدیث حدیث کی معرفت رکھنے والی ایک جماعت کو کہتے تھے چاہے وہ سنی ہوتے تھے چاہے شیعہ ہوتے تھے چاہے کئی اس میں بات, ہوتے تھے خارجی کئی ہوتے کرامیا کو کسی طرح کے جیسے خود بخاری کے اندر کتنے بعد مذہب لوگوں کی مطلب کرام... یہ آ, روایتیں ہیں جی اسی وجہ سے ہر اہل حدیث سنی نہیں ہو سکتا آ, بات کو سمجھنا اور ہر سنی وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا بعض سنی اہل حدیث ہوتے ہیں بعض اہل حدیث سنی ہوتے ہیں کیا مطلب کہ سنی بھی ہو اور حدیث کی روایت کرنے والا ہو وہ امام بخاری, آمداللہ بخاری آمداللہ ہیں امام ابو جعفر تعاوی ہیں اور حدیث کو بیان کرنے والا ہو اور سنی ہو ان کا بھی یہی مثال ہو گئی حدیث کو بیان کرنے والا اور سنی نہ ہو وہ بد مذہب ہو گیا جو روات ہیں سمجھنی بات کیا آ رہی اور حدیث ہو سننی اور حدیث کو بیان کرنے والے نہ ہوں ہوں سنی تو میں ہم سنی ہے لیکن محدثین تو نہیں ہے کیا محدث بیٹھے ہیں وہ محدس کہتے ہیں جو حدیث بیان کرے کہ وہ یہ کہ مجھے فلاں مجھے فلاں مجھے فلاں بیان کیا وہ فر ایسے کرتے, کرتے کرتے رسول اللہ تک پہنچ جائے آپ ایسے کرتے ہیں بولو یہ تو محدثین کا کام جو حدیث کی روایت کرنے والے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ جی نکلا آپ سنی ہیں لیکن ان فوں سے پوچھ پاگل کے بچے تم کہتے حدیث ہمارا مذہب ہے تو اہل حدیث جو ہیں وہ اہل حدیث مذہب نہیں ہو سکتا کہتے ہیں کیوں اس وجہ سے کہ تمہیں پتا ہے سنت ہر رسول اللہ کی سنت جو ہوتی ہے نا وہ سب چلتی ہے آگے وہ ہوتی امت کے لیے ہے اور حدیث ہر امت کے لیے نہیں ہوتی اس وجہ سے کہ یہ حدیث بخاری میں ہے خود بخاری نے عمل نہیں کیا کوئی ناسک کوئی منسوخ کوئی کیسی کوئی کیسی تو جب حدیث مبارکہ میں تو معلوم ہوا اہل سنت اصلت مذہب اہل سنت ہو سکتا ہے کیونکہ سنت وہی ہوتی ہے اور مسلوقت فی الدین تو, تو بات ختم اسی وجہ سے جو منسوخ ہو گئی وہ تو طریقہ ہی نہیں ہے وہ سرکار کی سنت ہی نہیں کہہ سکتے آہ. سمجھ نہیں آ رہی یار وہ بولو اے بلکہ میں رات پڑھ رہا تھا جو منسوخ ہو جائے اس کو امام ابو خلافہ امام ابو خلاف بہت تابعی انہوں نے بدات کا کتاب تمید کے اندر سمجھ نہیں آ رہی خیر اب بات کو سمجھے وہ پریشانی آپ کی دور ہو گئی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 کہ آپ حضرت عبد اللہ اب نے فرما رہے ہیں کہ میرے ہاتھ کو آپ نے دو ہاتھوں میں پکڑا تو امام بخاری نے بات سمجھنا ہوئے یہ جملہ جو تھا اس سے استدلال ترجمہ الباب میں صحیح کیا اس کو صحیح سمجھا درا تن اور اس سے استدلال کیا ترجمہ الباب یعنی عنوان جو بنایا اس کو ثابت کیا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 خلاف راوی ٹھیک وی چلا ادھر ٹھیک اگلی ٹھیک پہلی ٹھیک اگلی ٹھیک اس تو اگلی ٹھیک لگی کیوں کہ ادھر یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو ہم نے تبدیل کر لیا بات کو سمجھنا دل... اچھا ادھر ہاں ادھر بخاری شریف میں درہی ہے بخاری شریف میں یہ ہے کل فلم کوبے قلنا السلام یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب پہلے یہاں پر ہی اس کا بتلا رواج ہو جاتا ہے کہ قلنا السلام ہم نے کہا السلام آگے امام بخاری کہہ رہے ہیں یعنی النبی اس کا مطلب ہے صحابہ صرف اسلام کہتے تھے یہ اگر روایت میں روایت آنو. میں تو صرف پھر اتنا بنے گا کہ انہوں نے کہا اسلام امام بخاری اس کو دور کر رہے ہیں کہتے ہیں النبی سمجھ نہیں آ رہی النبی امام بخاری کہہ رہے ہیں اچھا پھر ابو عوانہ کے حوالے سے خیر سند صحیح کے ساتھ وہ ذکر کر رہے ہیں حافظ ابن حجر اسکلانی کہ وہ کہتے ہیں اس میں آیا ہے اسلام علنبی کے لفظ السلام لیکن اب میں بتاتا ہوں یہ باطل کس طرح ہے عقل اور درایت کے اعتبار سے کیوں باطل ہے سنوئے مسلم شریف اٹھاؤ موطہ امام مالک حدیث کی پہلی کتاب ہے بولو بولو کون سی کتاب امام مالک رحمہ اللہ کی موطہ اس کے بعد بخاری شریف آئیے بات کو سمجھنا اب موطہ اٹھاؤ مسلم اٹھاؤ ابو داؤد اٹھاؤ ترمزی اٹھاؤ پتہ نہیں کیا, کیا اٹھاتے چلے جاؤ امام ابو جعفر تحابی حنفی کی شرح مہان اٹھاؤ ان سب کے اندر ہے حضرت ہو صحیح سندوں مضبوط لوہے توڑ کے ساتھ کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ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 جس طرح کے جس طرح کے وہ کتر کی کتاب مرو کدھر چک لگی ادل بدر المنی کو البدر المنی سیمرے توجہ ہے میرے بھائی یہ جی جی دیکھو بتاؤں سبحان اللہ بولو سبحان یہ دیکھ امام مالک کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ سے حوالے سے لکھ رہے ہیں مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر ہے یہ روایت کس میں ہے مصنف ابن ابی شہبہ یعنی امام بخاری کے استاد کی کتاب سبحان, سبحان اللہ اس کے اندر ہے انا بابر محمد شہدر کماسی جیسے بچوں کو بچوں کو لکھنا سکھایا جاتا ہے نا مدرسوں میں اس طرح حضرت صدیق اکبر اپنے دورے خلافت میں ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو تیار سکھاتے تھے <تبا> اب بات کو سمجھنا نہ ہوئے جب صدیق اکبر سر عام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اتار سکھاتے ہیں تو السلام علیہ کا یو انبیو ہے فاروق اعظم سکھاتے ہیں تو السلام علیہ کا یو انبیو ہے مولا علی سکھاتے ہیں تو السلام علیہ کا یونبی ہوئے کوئی اٹھ کر یہ نہیں کہتا کہ یار حضور وصال کر گئے ہیں ہم تو تبدیل کر کے پڑھتے ہیں اللہ اللہ اللہ! بول مرے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 پچھو پیچھوں پھر تھا وہ بچ دے ہی نہیں اس وجہ سے امام قرافی مالکی کی رحمہ اللہ کو تنقیح الصول کے اندر لکھنا پڑا کہ کوئی امام ایسا نہیں مجھتا جس کو کوئی نہ کوئی حدیث چھوڑنی نہ پڑی ہو اور یہ ایسی حدیث ہے جو بل اجمام مترو کا ہے تاکہ خود بہ ابھی کو کہ پاڑ السلام و نبیے چھاڑے نو اور یہاں پر امام سبکی سے بہت کہتے ہیں جناب جی کیا کہیں یہاں پر جو ہے وہ ان کو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 بہرحال اس پر اجماع اور اتفاق ہے امت کا کیا تہیات السلام علیہ کا <تصفح> یہ امام بخاری کے طریقے کے مطابق یہاں پر میں نے تقریر کی ہے اب اور طریقے کے مطابق چلتا ہوں چلوں <تصفح> وہ طریقہ ہے امام ابو جعفر تحاوی کا امام ابو ولید باجی کا بولو اور ان کے بعد والوں کا شرح مشکل الاثار توجہ میرے بھائی شرح سمجھ نہیں آئی یار لیکن نہیں ابھی اس کو پورا کرنا مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ بھی امام بخاری کے استاد ہے ان کے اندر ہے بن کا نبن جرحۂ جہاں سمۃ عباسن و ابن زبیر فی فرتشا فی صلاح التحیات المبارکۃ اللہ سلامات الطباد اللہ السلام علی نبی اور رحمۃ اللہ السلام علنبی کے الفاظ ہیں یہاں مصنف میں یہ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت ابن عباس کا تشاہد بات کو سمجھنا یہاں پر ایک حوالہ دے کر بات کرتا ہوں ادھر کتاب پڑھی تھی وہ گئی یہ نکال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 اس میں السلام علیہ کا یو النبیو کے لفظ ہیں ادھر السلام و علم نبی کے لفظ ہیں آپ جانتے ہیں مسلم کا درجہ کیا ہے سمجھ نہیں پھر عجیب بات یہ بتاتا ہوں عجیب بات کہ دونوں یہ حضرات ان حضرات کے متعلق اتہیات انہی عطا سے وہی عطا ہے عطا امام عطا بن نبی ربا ان کی امامت اور جلالت شان میں کوئی شک نہیں ہے اللہ ادھر بات سمجھنا جی یہ, جی یہ جی ہے شرمان الاثار امام تحاوی کی اس میں انہیں عطا سے حدثنا ابو بکرا قال اخبرنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جرائج جریج کالا سو ایلا آتا آنا اسما عنی تشہدے فقال اتحیات المبارکاتی بات اتحیات المبارکات طیبات اللہ پھر آگے ذکر کیا اوپر اوپر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا تیار ذکر کر رہے ہیں توجہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ منتشود وہی مسلم والی روایت مسلم والی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 القد سمے تو عبد اللہ بن زبیر عبد اللہ بن زبیر کا گیا ادھر کیا سلام والن نبی ہے اور ادھر یقول ممبر ہے حضرت عبد اللہ بن زبیر منبر پر کہتے تھے مکے شریف کے ممبر میں جو اللہ میں انن تھا لوگوں کو بت تعلیم دیتے تھے اور سن والا کا سمیت عبد اللہ بن عباس یقول مثلا معاس میں تو ابن زبیر جی سیبن زبیر جیسے سیبن عباس دونوں کے ایک ہی تعیات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 تشاد اماں عائشہ کے اندر سبحان اللہ اللہ اسی وجہ سے جب امام ابن الملکن کو تشاد سارے صحابہ کے ذکر کرنے پڑے تو اس کے اندر اسلام و علیہ کا بیو ہے السلام و علبی نہیں سمجھ نہیں آئی آپ تو یہ روایتیں اور سنو یہ جو آتا ہے نا سید سید آتا پاک جو ہیں ان عطا پاک کے متعلق یہ بھی آیا ہے کہ آخر میں آخر میں یہ یعنی ان کا ذہن شریف جو ہے نا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 خود دیبن جرا جو روایت کرنے والا ہے وہ چھوڑ گئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ نہیں آ رہی سبحان اللہ، ادھر دیکھئے صاف کہہ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں قال محمد بن عبد الرحیم ان علی جبن ان علی بن مدیمی یہ امام بخاری کے استاد ہیں یہ وہ ہے کہ جن, جن کے متعلق ماں بخاری فرماتے ہیں میں کسی کے سامنے اپنے آپ کو بچے کی طرح نہیں سمجھتا تھا چھوٹا نہیں سمجھتا تھا ان کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا ماں, بچے کی طرح سمجھتا تھا سبحان اللہ! اتنا بڑا یعنی محدس اور امام ہے سبحان امام سبحان علی بن مدینی آپ فرماتے ہیں کان آتا امام عطا کو آخر میں تارا کابل و جریز و قیس بن شان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 وہ نہ ہونے کے برابر ہیں جب اجماع ہو گیا اور تواتر ہو گیا اس کے سامنے کوئی چیز نہیں سنی جا سکتی سبحان یہ اخبار احاد احاد جو ہے وہ متواترات کے سامنے نہیں چل سکتی نہیں چل سکتی نہیں چل سکتی. سبحان ہمارے فکا نے لکھا ہمارے اصولی جین نے لکھا اصول حدیث والوں نے لکھا کہ اگر اگر کوئی خبر واحد متواتر کے خلاف آ جائے تعویل نہ ہو سکتی ہو تو یہ رد ہوگی اس کو رد کریں گے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 میں پہلے اقلی بات کرنے سے پہلے بھی پر ایک اعتراض کرنا چاہتا ہوں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 مقابلے میں تو متواترات ہیں پھر کیوں مان رہے وہ حدیث ہے رسول اللہ کی سبحان اللہ ادھر عمل بتایا گیا صحابی کا یا صحابہ کا ادھر عمل ہے ادھر احادیث سیاح ہے اب تو اہل حدیث ہے اہل صحابہ تو نہیں سبحان سبحان اللہ اللہ چھالنے لگی مت مچ گئی بن گیا چھٹکیا مذہب نبی پاک کی زد کے اللہ! حضور دے چڑھ کے کتیا مذہب ہی چڈ بیٹھا لیکن سن اب اس روایت کے درایت اور مانے کے اعتبار سے ان الفاظ کے پر کچے اڑا دے رہا ہے چشتی صحیح کیا امام بخاری نے اس پر عمل نہیں کیا صحیح کیا تمام اماموں نے اس پر عمل نہیں کیا <سلام> قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں یہ عقل و نقل سب کے خلاف ہے <سلام> اب عقل کے خلاف کیسے عقل سری کے منافق کیسے ہیں <سلام> وہ ایسے ہے کہ دیکھو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی بار میں ہی رہ کر نماز پڑھتے تھے اور اونچی آواز سے پڑھتے تھے اتایات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 سیکڑوں ہزاروں میل دور بیٹھ کر پڑ رہا ہے تو سن رہے ہیں سن رہے ہیں تو دور سے سننا تو پھر بھی ثابت ہو گیا تو کتے وہابی تم تو یہ کہتے ہو کہ یہ شرک ہے کیونکہ یہ مافوکل اسباب ہے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 جہ اگر اگر توجہ اگر کہتے ہو سینکڑوں میلوں سے ایک نہیں ہزاروں صحابہ تھے بیویاں ہوتی تھی مرد ہوتے تھے جہاں کہیں ہوتے تھے وہاں سلام السلام والے کا نبی جو کے ساتھ خطاب کر کے پیش کرتے تھے حضور سنتے تھے مالبا بات, مالبا مالبا بات نہیں سمجھ آئی تو مافا کلسباب سننا پھر بھی ثابت ہو گیا وہ اب ہے ثابت ہو گیا اب اس وقت تک کہے صحابہ جتنے ادھر ادھر کہتے رہے اس وقت تک مشرک تھے کیونکہ تبدیلی تو بعد میں ہوئی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 ما فوق الاسباب کا چکر اور تا الاسباب کا یہ وہابی کا ہے یہ نہ محمد پاک کا ہے نہ صحابی کا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ کہ ما فوق الاسباب ہے تو نہیں سنتے فوق اللہ تعالی سنتے ہیں تیرفلان یہ بولا یہ لانتی چکر تیرے ہیں بے غیرت بات کو سمجھنا اب میرے آخر نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ایسا نہیں کیا اور اکل اکلی باس کر رہا تھا کہ صاحب اگر سنتے تھے اگر حضور سنتے تھے تو مافا کلسباب سننا دور سے سننا ثابت ہو گیا اگر نہیں سنتے تھے تو پھر زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں کی گئی ابرے بول اللہ اللہ اللہ اگر سنتے تھے دور سے سلام اس وقت جب زندہ زندگی ظاہری کے ساتھ زندہ تھے اگر سنتے تھے تو پھر دور سے پکارنا ثابت فو کلسباب سننا اور اگر نہیں سنتے تھے تو پھر زندگی میں تبدیلی نہ کرنا اور بعد میں کرنا باطل تو کہیں سے کام نہ بنا بیکار کام ہے امام بخاری سمجھ گئے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 کہ یہ عقل و نقل کے مخالف ہے اس کو چھوڑو روایت صحیح ذکر کر گئے اور جتنی بات سے استدلا کرنا چاہتے تھے کر گئے اور بولو ہے مرے اور سن اب عقلی بات عقلی بات جو کر رہا تھا وہ پوری ہو گئی نا ہو گئی نا اب میں ایک بات کر رہا تھا کہ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 حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار بنانے والے کا کفار کی حجب کے حضور کی عظمت کے اردلون اف کتاب توجہ ذرا ارود کتاب ساتھ میں سیرت ابن ہشام مشہور ہے سیرت ابن ہشام اس کے اندر ہے حضور کے وشال کے بعد حضور کے صحابی حضرت سواد ابن قارب رضی اللہ تعالی نے اشار لکھے چار سو چار سفا جلدل پر سے سنا رہا ہوں چار سو یہ ہے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 الحق و حق کو نال جہاد جہاد حضور کا صاحب عقیدہ اپنا پیش کر رہا ہے فرماتے ہیں بے شک نبی پاک کی وفات حضور کی زندگی کی طرح ہے سبحان اللہ اور فرمایا حق حق ہے کیا مطلب یہ بات جو میں نے کہی ہے یہ حق ہے کوئی مانے نہ مانے یہی حق ہے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 نہ عقلن صحیح ہے نہ نقلن صحیح ہے نہ کسی فقی کے نزدیک صحیح ہے نہ کسی محدث کے نزدیک صحیح ہے سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ. یعنی عقل اور درایتن نقلن تو صحیح لیکن اب بات کو سمجھنا یہ طریقہ امام بخاری کے مطابق کلام کر لی عقل کے مطابق کلام کر لی ایک امام ابو جعفر تحاوی کا طریقہ آتا ہے انہوں نے کیا اپنایا یہاں پر انہوں نے یہ طریقہ مرے کتنے گئی کتاب اور کتنے گئی ابوال محاسن سرکار دیسی کتنے گئی ایک جلد مشکل الاثار کے اندر ایسی مشکل باتیں جو حدیث کی ٹکرائیں آپس میں ان کو حل کرنے کے لیے امام تہاوی نے یہ کتاب لکھی ہے بولو برو اس کی جلد نمبر جو ہے وہی جو پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اس میں یہ فرما رہے ہیں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 راوی کا ضعیف ہونے کا اعتبار نہیں کیا صرف تفرد کا اعتبار کیا گیا ادھر تو بہرحال ہے جی وہ فرما، ان کے نظریے کے مطابق امام جعفر تحاوی کے نظریے کے مطابق یہ منکر روایت ہے ہاں جی اس کے مقابل ہاں جی یہی وہ کہتے ہیں ہاں جی یہی روایت اور جب صحابہ آ، آ، آ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اور ساتھی جب نکل کرتے ہیں اور ان کے اندر کوئی یہ زیادتی کے لفظ، یہ لفظ آگے نہیں ہے جب نہیں ہے تو فرمایا پھر آگے وہی وہ سوال کیا جو آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ کیسے سلام بھیجا جاتا ہے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 اللہ یہ دیکھ میں ترپن اور امام ابوال بلید ابوال بلید باجی رحم اللہ مالکی مذہب کے ہیں مالکی کے ہیں شرح جنہوں نے لکھی ہے ہاں وہ بھی پرانے ہیں بہت پرانے وہ میرے خیال میں چھٹی صدی کے ہیں یا پانچویں کے پانچویں کے بلکہ پانچویں صدی کے امام امام ابوالقادی ابوال بلید باجی المنتقا جنہوں نے لکھی ہے وہ بھی یہی لکھ رہے ہیں انہوں نے تصدیق کیا اس مشکل آسار کیونکہ کی کیا تصدیق کیا ہے تو آ کر کیا نا سمجھ نہیں آ رہی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 ایک بخاری مسلم بخاری شریف کا حوالہ دے کر بات کرتا ہوں بات ختم کرتا ہوں وقت دیکھو کیا ہو رہا را ہے یہ دروازہ, دروازہ ہے نا اس کے اوپر الجما بین السان کی پہلی جلد میری پڑی ہے اس دروازے کے اوپر آخر میں الجما بین السان لے لو حمدی جلدی کرندرا وہ امام بخاری کے استاد امام عبد الرزاق نے نقل کیا سنا دوں اور روایت بالکل سنت صحیح کے ساتھ یہ کتاب حساب حل مصنف امام عبد الرزاق کی عبد الرضاق خرس الجری کالا رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النوم فکل تو یا رسول اللہ تو نا فت شہود کالا فلاں کدا و کالا فلاں کدا و کال ابن مسودن کدا کالا سنت سنت ابن تم نے مسعود حضرت خیف جدری فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خام میں دیکھا کی یا رسول اللہ اتائی یاد میں بہت اختلاف ہے کوئی کچھ الفاظ بتاتا ہے کوئی کچھ کیا حضرت ابن ال کچھ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا سنت و سنت ابن مسعود فرمایا خوش میری سنت وہی ہے جو ابن مسعود کے پاس ہے سبحان اللہ کیا مطلب اللہ سبحان اللہ وہی اطایات السلام علیہ کا النبی و والا جو بخاری شریف میں ہے سبحان اللہ اور جو حنفیوں کے پاس ہے سبحان اللہ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 تو اس کے صفحہ نمبر تراسی پر جو پہلی صفحہ تراسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے ہجرت فرما کے فسائے الرجال والنساء فوق فوکل وَتفرقَ الْغِلْمَانُ وَالخَدَمَ فِتْ وَالخَدَمَ فِتْ يَا و تفر رل مانو وم خادو روک یونا دون محمد يَا رسول الله یا محمد یا رسول الله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 رسول اللہ حضور کہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہاں بکارے سمجھ نہیں آئی رسول اللہ تو وہ اچھا اب یہاں بربابی دیوبندیوں کے دو بہبیوں کے دو ٹولے ہو جاتے ہیں چائے واپی دیوبندی ہو چائے واپی غیر مقلد ہوئے دو ٹولے ہو جاتے ہیں ایک کہتے ہیں اگر عشق کیا عشق اور محبت میں آ کر کہے اور حاضر ناظر نہ سمجھے اور یہ نہ سمجھے کہ وہ سن رہے ہیں تو پھر تو یہ جہز ہے ایک ٹولہ یہ کہتا ہے دوسرا یہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں یہ بھی چر کہے وہ دیوبندی تو لائر لکھ ہی رہے ہیں براہی نے میں اور جناب یہ جو وحید زماں ہے یہ لکھ رہا ہے حدیت المادی وغیرہ اس کے اندر اس کے اندر صاف لکھ رہا ہے کہ یار فرق بھی تو کرو ہمارے وہابی بھی کہتا ہے عبد الباع کہتا ہے حضرت شیخ بہت سخت تھے حضرت شیخ بہت سخت تھے ایسے شرک شرک اکبر شرکی اکبر کے فتوے لگاتے تھے جی فرق تو کرو ذرا کم از کم اگر عشق اشک محبت میں آ کر ایسے یا یا کہتا ہے اور جناب یہ نہیں کہتا یہ سمجھتا کہ سن رہا ہے تو پھر تو کم از کم شرک نہیں کہنا چاہیے تم ہر صورت میں مشرق کہے جاتے مشرق معلوم ہے ان خنزیروں کو بھی آپس کے اندر بولی ایک نہیں ہے ایک کوئی انجور ہر حال چند جی شرکے ایک آدھ نہیں نہیں نہیں ایک کسی حال چڑ دمارے دو، نزدیک دونوں حال شرک نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی ایمان سے کہتا ہوں ہٹک کے اگر خدا ہونے کا نظریہ نہیں اور یہ بھی نظریہ نہیں کہ یہ سن رہا ہے اور میری اطاعت کر رہا ہے اور ایسا کوئی اس کو پکارتا ہے اور آگے ایسا پتھر ہے کوئی چیز ہے تو اس سال میں شرک نہیں ہو سکتا پکار میں یہ شاعر لوگ عام پکارتے ہیں کبھی پہاڑوں کو کبھی جنگلوں کو کبھی کسی چیز کو کہتے ہیں کہ نہیں وہ آسمان کی کر دیتا ہے آسمان سمجھ نہیں لگی اس کو کہتے ہیں اس نادے مزاجی چلتا رہتا ندا بھی اس طرح کی یہ ندا بھی چلتی رہندی اور سن لے اگر کوئی اللہ والا بے جان کو پکارے اللہ والا بے جان کو پکارے اور وہ پکارنا پھر مدد کے لیے توجہ ہوئے وہ پکارنا پکارنا اللہ والے کا کسی بے جان چیز کو ہو اللہ کے پیارے کا کسی بے جان چیز کو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 بلکہ اس وقت کیا کہتے ہیں بزرگ لوگ بس یہ کیا راز ہے بس کیا یہ پھر آگے لمبا مسئلہ ہو جائے گا اس کو چھوڑتا ہوں بات کو سمجھ گیا کہ نہیں ہاں اللہ اللہ اگر خدا سمجھ کر پتھر خدا, خدا سمجھ کر جانباز, جاندار کو پکارے زندہ کو پکارے جیسے فرون کو پکارتے تھے اس کے, اس کے پی, پو, پوجا پات کرنے والے وہ کافر ہو جائے گا خدا نہ سمجھے پتھر کو پکار لے شرک نہیں ہوتا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 اور یہ ہے بھی دعا تھا کیونکہ کہ آپ اس سے یہ فریاد چاہتے تھے کپڑے دے دے میرے لگی وہ کتیا کتنے تک بجے گا کتنے تک شرک کفر فتوے لائے گا فدو میں قرآن تو صحیح ادیشا جو تیریا ناسا بن اللہ۔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 موضوع اگے پیا مسئلہ ہے پکار اگے پیا میرے ایسے ایسے عجیب دلائل نے ہوئے خود بھابیا گھر کے رکھے ہوئے پکار دے دے کیوں آخ گے گل سہی ہے حدیث سی ہے حدیث سی ہے ہدیس پکی ہے اللہ کوئی حوالہ رہنا اعتقاد الوحیت نہ ہو وہی تقرب بالاوج علی عبادت نہ ہو اس کا شرک نہ ہونا پہلے ثابت کر چکا ہوں پکار کا دعائے استغاثہ حتہ کے اگر اس اعتقاد کے بغیر ہو اس کا جواز بھی ثابت کر چکا ہوں یہ دو اور اسی کے اندر مدد مانگنے کا آ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 ثابت کر کے تا... تاکہ وز... یہ میں سا... آ... آ... آ... وہ تمام چیزیں ذکر کر کے ان کو باطل کر کے بتا دوں گا کہ شرک س... کی علت شرک کی اور توحید کی علت آ... وہ کیا ہے وہ کس سے پیدا ہوتا ہے منشا توحید و شرک کیا ہے وہ یہی نظریہ ہے ذاتی اور عطائی والا یا استقلال ذاتی والا اور احتیاج ذاتی والا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 دوسری سنا رہا ہوں پچانوے سفر سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہوا حضرت صدیق کے اکبر باہر تھے جب واپس آئے نا تو آپ واہ مسجن بے بردتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر پڑی ہوئی تھی فکا شف وجہ ہی کے اکبر نے وہ چادر مبارک اٹھائی وہ عقب علیہ ہے حضور پر ٹوٹ پڑے اوپر سے یعنی سر مبارک جھکا لیا حضور پر اونے جیسے پڑ جاتا ہے چومنے کے لیے بندہ فکبلا ہُو اوی اوی اوی اوی اوی اوی یہ کہتے ہیں کسی کے لیے اگر تم اڑو گے پنجاب یہ چا کھانگے جے کبے ہوو ہو گے تے شرک ہوں سال تو بعد سدی کے اکبر سے ہے وہ آخر چار پائی پر آپ صلی اللہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں تو رکو برابر تو ضرور جھکے ہوں گے اکب علیہ او مرنے ہو بخاری شریف یہ بخاری کے افراد میں سے آئے توجہ ہے پہلے جھکے پھر چوبا فکال اب ابھی انتے ہوں میرے ماں باپ قربان اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! تو تھے میرے ماں باپ قربان ہو لا یم اللہ علیہ کا اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا ہائے صدیق کی یہ بات بھی بڑے راز کی ہے سبحان اللہ! سمجھا دے می پہلے یا نبی اللہ کہہ رہے ہیں وصال کے بعد ثابت ہو گیا دوسرا کہتے ہیں تم آپ پر اللہ تعالیٰ دو موتیں جمع نہیں کرے گا کیا مطلب ایک موت قانون کی تھی وہ آ گئی دوسری کون سی ہوتی ہے وہ جب و جواب ہوتا ہے تو جان پھر واپس ہوتی ہے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 صدیقی اکبر فرماتے اردگردنے یا رسول اللہ دو موتا رب کٹھیا نہیں کرے گا ہو ایک قانون دے مطابق آگئیے دوسری آنی سی جیسے لے حساب کتاب ہونا سی آپ کا نامدار دے بارے دس گینے حساب تے ہندائے اسے محبوب دے بارے اینا اینا دکی دا حساب ہونا ہے کہ دی جرا تے پچھے من رب کا لہذا رب نے پورے جان سی پھر واپس لوٹا دیتی ہے ہوں واپس کڈنی نہیں دوسروں دی موت پھر قبر چا جان دی ہے تیری سونے ہوں دوسری موت تو پاک ہوں سمجھ سواد بن قارب دا فرمان ان نبی یا وفات ہو کا ہی نبی کی وفات حیات کی طرح ہے کیوں اس وجہ سے کہ نبی جس وقت قانون پورا کرنا موت واقع ہوئی آن کی آن پھر کٹ کے پھر واپس اے سبحان اللہ کیوں سڑے یہ ناممکن ہے کہ اللہ کے محبوب کی روح شریف جسم شریف کے علاوہ کہیں اور رہے سبحان اللہ! سبحان اللہ! وہ کیوں کہتے ہیں آپ کی روح مبارک کو انعام میں اعلی سے اعلی جگہ پر رکھنا ہوگا نا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 وہ کہتے ہیں مکہ مدینہ افضل مکہ افضل ہے کہ مدینہ یہ جو ائمہ کا اختلاف ہے یہ قبر انور کی جگہ کو چھوڑ کر ہے اب ایمان سے بتا جب یہ قبر انور کی جگہ ہر جگہ سے آلہ ہے تو جس میں انور کی کیا بات ہو تو روح انور کدھر پھر کرنی ہوگی پھر واپس پھر دی اللہ علیہ کا موت اتحم دو موتیں آپ پر اللہ اکٹھی سبحان اللہ, سبحان اللہ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 ایک آگئی قانون کے مطابق پھر جان ڈال دی گئی واپس روح شریف واپس لوٹا دی گئی استقبال واپس لوٹا دی گئی ہاں جی پھر واپس نکالنی ہے ہی نہیں نہ قبر میں نہ کسی اور مقام میں کل من الحفان جلال وم کا قانون کل سندائے قتل الموت کا قانون پورا تھا کرنا تھا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 سمجھ نہیں آ رہی لمحی ہو گئی لمحہ دا لما بس پھر کیا بن جاتے ہیں فرشتوں طرح ہو جاتے ہیں چلتے پھرتے آتے جاتے یہ وہ سارے نظر نہیں آ رہے پھر اتنا ہے بس نظر نہیں آتے جیسے فرشتے نظر نہیں سمجھ آ گئی کہ نہیں چھ sure.